اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ادارہ صاحب کی جانب سے پیش خدمت ہے استاد احمد فاروق حفظہ اللہ کا سلسلہ دروس حدیث بعنوان توحید باری تعالی دوسرا 10 الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والرسل محمد وعالہی وصحبه وذریته اجمعین اما بعد مسلم شریف اور مسند احمد میں خدیس آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یمین اللہ ملا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے لا یغا نفقا صحاء والنہار خرچ کرنا اور دن رات خرچ کرنا مستقل ہمہ وقت خرچ کرنا اس کے ہاتھ میں موجود خزانوں میں کوئی کمی نہیں کرتا ارائیتم ما انفق انفقہ مزخلق اسما اول ف نحم یکد معافی امینی کیا تم نے دیکھا کہ زمین و آسمان کی تخریق سے لے کر آج تک اللہ نے کتنا خرچ کیا کتنے خزانے اس دنیا کے اندر بکھیرے اس کائنات کے اندر استعمال ہوئے فعن نحولم یکد معافی امینی لیکن اس سے اس کے ہاتھ میں موجود دائیں ہاتھ میں موجود خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوئی اور اسی روایت کے آخر میں آتا ہے کہ وہ بیلوخر القبد اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے یرف اویفد اور اللہ اس کو اٹھاتا اور کم کرتا یا اوپر اور نیچے کرتا یا کسی کو زیادہ دیتا اور کسی کو کم دیتا ہے اس حدیث مبارکہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور زمین و آسمان کے تمام خزانوں کا کائنات کے تمام خزانوں کا اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہونا اس بات کا اس بات یا یہ بات اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے اور ایک مومن کو یہ عقیدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں کہ وہ یہ ایمان رکھے کہ زندگی یا موت ہو روزی کی تنگی یا فراخی ہو دن اور رات کا آنا جانا ہو پانی یا کھانا ہو جو کچھ بھی خیر اس دنیا کے اندر ہے جو کچھ بھی خزانے اس دنیا کے اندر ہیں اولاد کا ملنا یا نہ ملنا ہو حکومت کا ملنا اور چھن جانا ہو عزت اور ذلت ہو پستی ہو یا بلندی ہو یہ سب کچھ جو ہے اللہ سبحانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس سارے کے خزانے اللہ کے دائیں ہاتھ کے اندر ہیں اور وہ خزانے اتنے وسیع ہیں اتنے وسیع ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو مثال دی وہ واقعتاً غور طلب ہے کہ نہیں جو اس کا بیان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم دیکھتے ہو کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے آج تک اللہ نے کتنا خرچ کیا کتنا کچھ استعمال ہوا اس دنیا کے اندر تو اس سے اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی تو آپ صرف جو تاریخ انسانوں کو معلوم ہے صرف اسی کا حساب لگائیں اس وقت دنیا کے اندر چھ ارب سے زیادہ لوگ موجود ہیں انسان انسانوں کے علاوہ اگر باقی آپ جانوروں اور حشرات اور پرندوں اور جمادات ان کا حساب لگانا شروع کریں اور پھر اس میں بھی وہ جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں وہ جو بہت سی چھوٹی چھوٹی ٹانگوں پہ چلتے ہیں وہ جو نظر بھی نہیں آتے ہیں اتنے چھوٹے ہیں کہ مائیکروسکوپ سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے ورنہ دیکھا بھی نہیں جا سکتا تو یہ ساری مخلوقات یہ کھا بھی رہی ہیں یہ پی بھی رہی ہیں یہ اللہ کے خزانوں میں سے چیزیں استعمال بھی کر رہی ہیں ان کی آگے نسلیں بھی پھیل رہی ہیں تو ایک وقت میں اتنی مخلوقات موجود ہیں اس سے پیچھے جائیں چودہ سو سال ہو چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے تقریباً اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو 2000 سال سے زائد ہو چکے ہیں عطیص علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو حرتن علیہ السلام پہ جائیں پھر اس سے پیچھے جائیں حضرت آدم علیہ السلام تک جائیں انسانوں کی تاریخ تو اس سے بہت پہلے منقطع ہوگی جو ریکارڈڈ تاریخ ہے وہ اس کا تو حساب جو ہے وہ چند ہزار سال قبل مسیح پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ حساب ہی نہیں ہے جو موجود ہو تو ایک وقت میں جب اتنے لوگ تھے تو حضاعظم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے قسم کے کی مخلوقات دنیا میں آئیں کتنی نسلیں ایسی ہیں جو آئیں اور ختم بھی ہو گئیں کتنی قسم کے جانور ایسے ہیں جو کبھی ہوا کرتے تھے آج نہیں موجود ہیں اور کتنے انسان ہیں یعنی اربوں خربوں کوئی حساب اس کا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے تو ان سب نے اللہ کے خزانوں سے استعمال کیا ان سب کے لیے زمین نے اپنے خزانے کھولے ان سب نے زمین کی مادنیات بھی استعمال کی سونے چاندی کے ڈھیر زمین میں جو اللہ نے رکھے وہ استعمال ہوئے تیل استعمال ہوا گیس استعمال ہوئی مختلف طرح کی دیگر جو انسانی ضروریات کی مادنیات ہیں وہ استعمال ہوئیں اسی زمین سے اللہ نے بارش برسائی اور اسی کے اندر جو ہے انسانوں نے بیج لگائے اور اس سے طرح طرح کی کھیتیاں نکلیں باغات نکلے اور ایک ایک سال کے اندر انسانوں جو ہے وہ اربوں ٹنوں کے حساب سے کھا جاتے ہیں مختلف قسم کی جو خوراک کی مواد ہے جو دنیا کے اندر یہ زمین اللہ سبحانہ تعالی کی اگاتی ہے تو وہ ہے سورج جو ہے وہ کتنے سالوں سے جس کا کوئی حساب رکھنا ہی ممکن نہیں ہے مستقل روشنی دے رہا ہے دے رہا ہے دے رہا ہے اس کی روشنی دینے سے اس کی حرارت میں کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے اس کی جو جو روشنی ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی چاند مستقل روشن رکھ رہا ہے اپنے آپ کو اور اسی طرح اللہ سبان کے حکم سے جو ہے وہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں اللہ کے حکم سے مختلف سیارے اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں پانی کے ذخیرے ہیں اتنے بڑے اتنے وسیع برف کے ذخائر ہیں تو انسان ان سب چیزوں پہ غور کرے اور دیکھے کہ اللہ سبحانہ مطالعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دائیں ہاتھ میں یہ سارے خزانے ہیں اور ان خزانوں کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اس سارے استعمال سے نہیں ہوتی ہمارے ذمے ایک چھوٹا سا کام لگا دیا جائے ایک چھوٹے ایک مرد کے ذمے گھر کی کفالت لگا دی جاتی ہے تو وہ ساری زندگی اس گھر کی ضروریات پوری کرنے میں پاگل ہو رہا ہوتا ہے اس سے وہ نہیں پوری ہو پاتی ہیں پانچ چھ بندوں کی ضروریات نہیں پوری ہو پاتی ہیں. ایک حاکم کے اوپر کسی چھوٹی سطح کے حاکم کے اوپر ایک ضلع کی ایک چھوٹے سے شہر کی ذمہ داری لگا دی جائے تو اس کے لیے وہاں کی خوراک پورا کرنا اس کی ضروریات اللہ کی دیئے ہوئے خزانوں میں سے ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک کسی بڑے سے بڑے حاکم کا مثال لے لے امریکہ جو ہے وہ اس وقت اپنی تاریخ کے شدید ترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے اپنے لوگوں کے لیے روزی کا کا انتظام کرنا اللہ کی دی ہوئی زمین سے روزی کا انتظام کرنا اس کے لیے نہیں ممکن ہو پا رہا تو کہاں یہ زمین کے عارضی اور فنا ہونے والے بادشاہ اور کہاں وہ ہمیشہ سے قائم اور ہمیشہ رہنے والا بادشاہ جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں تو وہ یقیناً وہی بادشاہ اس کے لائق ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اس سے محبت کی جائے اس کی خشیت کھائی جائے اس کے حکموں کی اطاعت کی جائے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے حکموں کی اطاعت کی جائے اس کی اتاری ہوئی کتابوں کو مانا جائے اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی کے لیے بھی تیار رہا جائے اسی سے سوال کیا جائے اسی سے مانگا جائے نظر نیازیں اسی کے لیے ہوں جھکنا اور قربانیاں کرنا اسی کے لیے ہو عبادتیں اور تسبیحیں اسی کے لیے ہوں یہ سب کچھ اللہ کے لیے خالص ہو جس کی یہ عظمت اور یہ شان ہے تو تو جس کے ہاتھ میں یہ سارے خزانے ہیں جس کا احاطہ کرنا ہمارے لیے نہیں ممکن ہے تو وہ ذات خود کتنی عظیم ہے اور اس کی عظمت کے کیا کہنے وہ ہماری ہم نے پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہماری سمجھ سے اور ہمارے ادراک سے بھی باہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو سمجھنا یہ یہ حدیثیں صرف ہمارے لیے قریب کر دیتی ہیں کچھ آسان بنا دیتی ہیں کہ ہم اندازہ کر سکیں کہ اللہ کتنے عظیم ہیں اور اللہ کی قدرت کیسی زبردست ہے اور اللہ تعالیٰ کتنے طاقتوں والے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں اللہ کے حدیث میں اس طرح آتے ہیں وبیاد القبد اللہ کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے یا رفا ہوا و وہ جس کے حق میں چاہتا ہے اس کو بلند کر دیتا ہے جس کے حق میں چاہتا ہے اس کو نیچا کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو روزی میں رزق میں ان خزانوں میں فراخی عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو تنگی دیتا ہے وہ اللہ کی اپنی حکمت ہے اللہ کی تقسیم ہے تو اللہ قرآن میں کئی جگہ یہ بات واضح فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت دی یہ اللہ کی تقسیم ہے اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا کسی کو بادشاہت دی کسی کے لیے دو ٹکڑا زمین دو گز کی زمین حاصل کرنا مشکل ہو گیا تو یہ سب اللہ کی تقسیم ہے سب ایک ابتلا اور امتحان سے گزر رہے ہیں اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے آزمائے جا رہے ہیں اور آزمائش سب کی ایک ہے لی بلوا کو میوک محسن عملہ تاکہ تمہیں آزمائے کے دیکھیں اللہ کہ تم میں سے بہتر اعمال کون کرتا ہے تو جو جس حالت میں آزمایا گیا جو بادشاہی دے کے آزمایا گیا وہ بھی آزمائش میں ہے جو فقر دے کے آزمایا گیا وہ بھی آزمائش میں ہے تو, تو ہر قسم کی آزمائش میں بالآخر سوال آخرت کے دن یہی ہونا ہے کہ جو کچھ دیا گیا تھا اس میں اللہ کی عطاعت کتنی کی اور زندگی میں جو وقت اور مہلت ملی تھی اس میں اللہ کی عبادت کتنی کی اسی کے اوپر آخرت کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے تو پہرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے وہ دھوکے کی جگہ ہے اور انسان کو دنیا کے کام کاج اور مشغلے اللہ سے غافل کر دیتے ہیں اور بالخصوص اس دور کے اندر کہ جہاں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت ترقی کر گئی اور انسان کو اللہ تعالی نے جو صلاحیتیں اور جو فہم اور جو عقل دی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے نت نئی چیزیں ایجاد کر دیں تو انسان بعض اوقات انسان ہی کی عظمت کے دائرے میں کھو کر رہ جاتا ہے انسانوں ہی کی بنائی ہوئی شاہکاروں کے اندر گم ہو جاتا ہے اور رب کی طرف توجہ نہیں کر پاتا ان چیزوں کے اندر کھوکی اور یہ اس مغربی تہذیب کا اس سرمایہ نظام کا بنیادی نقطہ اور مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کو اللہ سے کاٹ کے اور اللہ کی خدائی سے کاٹ کے انسان کی خدائی کا قائل بنایا جائے اور انسان کو اپنی ہی عظمت کے گرد گھومنے اور اپنی ہی ذات کے گرد گھومنے والا بنا دیا جائے تو اس سے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے ان حدیث پر سے گزرنا ضروری ہے تاکہ انسان کو اس دنیا سے آگے جو اصل حقائق ہیں اور خود اس دنیا کے قائم ہوتے ہوئے بھی جو حقائق ہیں وہ اس کی نگاہوں میں جم سکیں اور اس دنیا کا دھوکہ جو ہے وہ اس کو اللہ سے اللہ کی عظمت سے نہ کر سکے دنیا میں ہم نے جو کچھ بنایا انسان نے جو کچھ دریافت کیا مختلف چیزوں کو جوڑ کے انسان نے جو کچھ ایجاد کیا یہ سارے کا سارا اللہ ہی کی عطا ہے حدیث میں آتا ہے آگے چھڑھ کے شاید اس کا ذکر بھی آئے جائے کہ ان اللہ یسنع کل سانع سناتہو اوکمہ قال علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالی ہر سانع ہر سنت والے یا ہر پیشاور اور اس کے پیشے کو ہر ماہر اور اس کی مہارت کو ہر صاحب فن اور اس کے فن کو اللہ ہی تخلیق کرتے ہیں تو انسان نے اپنے عقل سے جو کچھ بھی تخلیق کیا وہ اصل میں اللہ ہی کی تخلیق ہے اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر وہ صلاحیت رکھی وہ ذہن دیا وہ فہم کی وہ سوچنے کی وہ سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ودیت کی کہ وہ چیزیں بنا سکے جس نے گاڑی ایجاد کی جس نے جہاز ایجاد کیا جس نے کمپیوٹر ایجاد کیا اس میں انسان کا کمال نہیں ہے اس لیے کہ کمال اس ذات کا ہے جس نے اس انسان کو تخلیق کیا تو نہ اس ایجاد کا کمال جس طرح وہ احمق ہوگا جو کہے گا کہ جہاز کا اپنا کوئی کمال ہے کہ جہاز ایسا بنا نہیں جہاز کو بنانے والے کا کمال ہے تو جب بنانے والے کا کمال ہے تو اسی طرح اس انسان کی تعریف کرنے والا بھی اور اس کو ہی سب کچھ سمجھنے والا بھی پاگل ہوگا جب تک کہ اس کی نگاہ اس پہ نہ ہو کہ اصل کمال اس ذات کے لیے لوٹتا ہے کہ جس نے اس انسان کو تخلیق کیا جس کے اندر یہ مہارت پیدا کی جس کے اندر یہ فن پیدا کیا جس کے اندر یہ ذہانت پیدا کی تو ہر حال میں اس رب کی طرف جو ہے وہ نگاہیں رہنی چاہیے ہیں اور اس کی عظمت دلوں کے اوپر راسخ کرنی چاہیے وہ راسخ ہو جائے تو دنیا کے ہر دوسری قوت کی اور اسلام کے ہر دشمن کی اور ہر بڑے بڑی طاقت کی جو عظمت جھوٹی عظمت ہے وہ دل سے نکل جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی عظمت کا اطراک نصیب فرمائے سبحانک اللہ وحمد کا نشید اللّہ وص اللہ علیہ نبی